ورسوله أرسله بالحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا صل الله تعالى عليه وعلى آله وعلى حبيبه وبارك وقلم تسليما كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من بسر او انفى وهو مؤمن فلنقه ينه حياة طيبة ولنجه ينهم اشرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعي وإن نورت إليه البلغت يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائد أو كما قاله صلى الله عليه وسلم أرموت رمضي ورسولة انسانی علم اپنے حالات کو واقعات کو ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑ کر چونکہ نظر وہی آ رہے ہیں ہی. اللہ کا علم حالات کو اور کے ساتھ جوڑتا ہے وہ کنیکشن نظر نہیں آ رہا اللہ سے علم بے خطا ہے اور مکمل ہے کامل علم کے لیے جن چار چیزوں کی ضرورت ہے وہ صرف اللہ میں ہے اور کسی میں ہے کامل علم کا دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کی ساری کائنات پر نظر ہو جو کائنات سے پہلے بھی ہو کائنات سے اوپر بھی ہو کائنات کا احاطہ بھی ہو کوئی چیز اس سے چھپ سکتے ہو اور کائنات سے بعد ہو یہ چیز صرف ایک اللہ نے ہے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے سب بخل اللہ واسبل اب کل کائنات تیرے رب کی سکتی پر عزیز الحقی عزتوں والا حکمتوں والا لہو مل خصما ہوا آسمان ایک کی و زندگی موت کے فیصلے بھی اکیلا کرتا ہے بہلا کل قبیر ہر چیز پر اس کو قدرت کھاتے ہیں اول اول وہ اول ہے کیسا ابتدا کوئی نہیں کیسا ہے انتہا کوئی نہیں وہ واہر بلند کیسا اس کے اوپر خوش کیسا سے چھپا وہ خوش ان چار چیزوں کے بعد اگلی بات اللہ کی ہے میں اول ہوں میں آخر ہوں میں واہر ہوں میں باق ہوں میں وہ ہوں جس کی ابتدا کوئی نہیں اول میں وہ ہوں جس کی انتہا کوئی نہیں آخر میں وہ ہوں جس سے بلند کوئی نہیں اور ساری کائنات پر چھایا ہوا ہوں اب باہر. میں وہ ہوں جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی الباتیں ان چار باتوں کے بعد اب اللہ یہ دعوی کرتا ہے وہ ہوا بالکل نشری میں ہر چیز کا جاننے والا ہوں آدمی بڑا بےبکوف لگتا ہے جب وہ کہتا ہے ہمیں سب پتہ ہے ہم سب جانتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے اس سے بڑا جھوٹ انسان کے حق میں اور کوئی ہے نہیں تو اس کا بنانے والا کہتا ہے کا نام بلومن جب میرے بندو تو تو بہت بڑا جاہل ہے تو کہاں سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے ہم سب جانتے ہیں تو جو بڑا جاہل ہے بڑا ظالم ہے تج یہ دعوے کہاں سے کرنے لگ جائے گا ہمیں سب پتا ہے ہمیں آج دنیا چاند پہ چلی گئی نرخ سے چلی گئی ہمیں سارا پتا ہے لوگ تیرا بنانے والا چہرہ تجھے پتا ہی کچھ نہیں اور جو کچھ تمہیں پتا چلا ہے اس کی بھی نفی نہیں کی لیکن تمہاری اصل کیا ہے تمہیں کچھ نہیں آتا اور جو تھوڑا بہت تم نے سیکھا ہے دنیا میں سے یا دین میں سے وہ سارے کا سارا کیا ہے وَمَا من وہ تمہیں خود نہیں ملا تمہیں کسی نے دیا ہے دینے والا اللہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں دیا ہی تھوڑا ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ مجھے سارا پتا ہے دینے والا وما تی وما تم وماں کا علم تم ومکھ کا سب تم یہ الفاظ وہ تھے جن کا ترمہ بنتا تھا جو تم نے حاصل کیا جو تم نے معلوم کیا جو تم نے اخذ کیا یہ تابعہ نہیں بما اوتی تم جو تم نے دیا گیا دیا گیا کیا مطلب دینے والا کوئی اور ہے جس نے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ خلیلہ میں نے دیا یہ تھوڑا ہے تو کیسے بے وقوف ہو جو کہہ رہے مجھے سارا پتا ہی تو انسانی علم تو انتہائی ناقص ہے اصل اس کی جہالت ہے علم اس کا ناقص ہے کیونکہ اس کو جن چیزوں سے علم آتا ہے وہ ناقص ہے نظر کان دماغ یہ چیزیں جس سے وہ علم کو لیتا ہے تو جس ساری ناطے ہیں تو اللہ کا علم کامل وہ ود کل شعی عن اول ہے آخر ہے واہر ہے باتیں ہے جب یہ چار باتیں تمہارے رب کے اندر ہیں تو پانچواں دعویٰ اس کا سچا ہے وہ ود کل شعی عن عالم تیرا رب ہر فیس پر ہر چیز پر اس کی نظر ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے اور اس کے علم میں خطا کوئی نہیں رات کے اندھیرے اجالے سے فرق نہیں پڑتا آہستہ زور سے بولنے سے فرق نہیں پڑتا من اسرقول و من جہر و من ہوا مستقم بن لئی وہ سارے بد بن نہار اندھیرے میں چلو اجالے میں چلو، سب تیرے اللہ کے سامنے ہے تو یہ اللہ کا علم ہے یہ علم جسل عرب و ما وہ ما یم جلنس ما وہا یار و جو یہ اللہ کا علم ہے زمین کے اندر زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر جو کچھ ہے کچھ بنا کچھ بگڑا کچھ آیا کچھ گیا کچھ وجود میں آیا کچھ مٹ گیا یہ سب تیرے اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے ہمارا سب کو تو اللہ یا لمحہ تمہارے کشمیر میں کتنے درخت ہیں اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں اور پانیوں کے اندر سمندر میں بے شمار جنگلات کے سلسلے ہیں پانی میں درخت ہیں تو ان میں سے کہیں بھی کوئی پتا گرتا ہے تو تمہارا اللہ کہتا ہے میرے علم میں سے کوئی کے گرتا ہے گر ہے آنکھیں میں کتنے پتے گرتے ہیں کتنے پتے گرتے ہیں دن رات میں کتنے گرتے ہیں فتر رب جانتا ہے جو پتے جانتا ہو انسان کیسے نہیں جانے گا تو اللہ اس علم کے ساتھ ایک بول بولتا ہے اور میں اپنے ناقص علم پر اس بول کو ٹھکرا دیتا ہوں میرا اللہ اپنے علم پر کہتا ہے سود ہلاک کرے گا اور میں آج کا انسانوں کو کہتا ہوں سوٹ کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چل سکتی سوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں چل سکتا سوٹ کے بغیر تو عالمی انٹرنیشنل دنیا میں ہم کام نہیں کر سکتے کتنی آسانی سے کتنے بڑے رب کے گول کو جھٹلا دیتا ہے انسان اللہ ورد. اللہ کو جانا نہیں ہے پتہ نہیں کہ میں کس سے تک کر لے رہا ہوں اور کس کی بات کو کاٹ رہا ہوں اللہ کا علم ہے اب صرف لکھ کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حالات کرتا ہے اور آرام سے یہ تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تو سر کام نہیں چلتا سیاست جان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تو چکر نہیں چلتی وکیل کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تو کیس نہیں چلتا ایسے آرام سے بول دیتے ہیں جیسے اپنے اکڑا کا کوئی آدمی اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے اور میں اس کے نظریوں کو کاٹ رہا نہیں جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں آسمان والے کا کال کیا ہے و تم مت کلی مت و رب وجلا مطلک ما کے پھر رب کے بول تل چکے ہیں تول کے اس نے بولا ہے ادل میں سل سچائی میں ساری دنیا مل کر تیرے رب سے بول نہیں بدل سکتی تیرے رب کے علم کو نہیں بدل سکتی کون ہی دیوانے ہو جو اللہ کے علم سے ٹکر لے لیتے ہو اور اللہ ہی کے باغی بن کے کھڑے ہو جاتے ہو اللہ اپنے علم سے کہتا ہے پرما برداری میں نجات ہے نہیں اسے اللہ و رسول فقفا جس نے اللہ کے رسول کی ذات کی وہ کامیاب ہو گیا اور اللہ کا علم کامل کہتا ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا الا ان عادا اللہ عدن کپرو اب اللہ بدل آدن کو سمود کپرو ربهم الا بدل سمود سمود ادھر اللہ جہ رہا ہے نا فرمانی میں اور فرما بازاری میں کامیابی اور سارا ہمارا معاشرہ اس کو ایسے ٹھکرا رہا ہے جیسے کوئی اپنے جیسے انسان کے بول کو ٹھکرا دیا جائے تو انسانی علم حالات کو جوڑتا ہے اسباب کے ساتھ اور اللہ تعالی حالات کو جوڑتا ہے اعمال کے ساتھ میرا اللہ کہتا ہے وہر الفساد وسل بر بما دماغ کا سبق کشمیر میں پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں سرحد میں اور ان کے دریاؤں پانیوں میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہے کس وجہ سے ہاں وہ کہتا ہے تمہاری بداماریوں کی وجہ سے ہماری بداماریوں کی وجہ سے اور م, میرا ذہن کیا کہتا ہے ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اس لیے ہمارے حالات بگڑ گئے ہیں ہمارے پاس طاقت کی کمی ہے ہمارے پاس قوت کی کمی ہے ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے اس لیے ہمارے حالات بگڑ گئے ہیں ہماری روٹی کم پڑ گئی ہے کیونکہ ہماری آبادی بڑھ گئی ہے جب کوئی چیز جب کوئی قوم فاتح فاتے تو مخصوص کونے صرف جسمانی غلام نہیں بنتی ذہنی غلام بھی بن جاتے کی کیونکہ آج کا مغرب فاتح ہے اور مشرق مخصوص ہے آج کا مغرب آج کا بحث ہے فاتح ہے اس کو ماننے میں کوئی دیکھتی نہیں نظر آ رہا ہے اور آج کا عید مخصو ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمیں ایسے فاتح ملے جو اللہ کو نہیں جانتے ایک ہزار سال مسلمان فاتح رہا ہے وہ اللہ کا جاننے والا تھا اس نے کروڑوں انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی راہوں پر ڈال دیا آج کا فاتح اندھا ہے اس کے سامنے آ کر وہ خود بھی جہنم میں گیا اور کروڑوں کو کھینچ کے جہنوں میں لے جا رہا ہے تو مخصوص قوم کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ فاصو کا ہر بول چھپ کر کے قبول کرتے ہیں اور وہ ذہنی غلام بھی بن جاتے ہیں جسمانی غلام بھی بن جاتے ہیں روٹی تھوڑی ہو رہی ہے کیوں آبادی بڑھ گئی ہے آبادی بڑھ گئی ہے کم بچے خوشحال بھرانا چھوٹا خاندان زندگی آسان ایسے چھوٹے چھوٹے وہ بنا رہے ہیں بینر چھوٹے چھوٹے پوسٹر اور سو ملک کا ذہن بنا دیا کہ روٹی تھوڑی ہو گئی یا کیوں اب آپ ہی بڑھ گئی اور اس نظریے کا پیش کرنے والا کون ہے مال سترہ سو لندن کا ایک شخص سترہ سو ننانوے میں سب سے پہلے اس شخص نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ آبادی بڑھ رہی ہے روٹی گھٹ جائے گی وہ تو پاگل اللہ کو جانتا نہیں تھا میں تو اللہ کو جانتا ہوں اور آپ تو اللہ کو جانتے ہو اور, اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب مبین اور میرے بندو تم چار अरब ہو یا چار سو ارب ہو جاؤ روٹی تو میرے خزانوں سے آتی ہے کیسے کم پڑ है ہے وہ میں دیتا ہوں وہ کیسے کم پڑ جائے گی آبادی کے بڑھنے سے روٹی کم نہیں پڑتی ہاں جب ناپ ٹول میں کمی آتی ہے تو اللہ زمین کی برکتیں بند کر دیتا ہے آسمان کی برکتیں رک جاتی ہیں جب سود پہ نظام چلتا ہے تو روٹی بند ہو جاتی ہے سود کے نظام کی وجہ سے فکر آتا ہے آج کے مغرب کے لوگ بھی عام فقیر ہیں ایک فیصد لوگوں کے پاس پیسہ ہے ایک فیصد مغرب کا تو نظر آتا ہے دوریاں گھڑی سب سود پہ چل رہی ہیں سب ایک فیصد کے پاس ساری دولت سمجھ کی آئی ہوئی ہے مغرب ہو یا مشرق آج فقر عام ہے کیوں? آبادی کی وجہ سے آبادی کی وجہ سے سود کی وجہ ناپٹول کی کمی کی وجہ جہاں سود کا نظام ہوگا وہاں رزق چک جائے گا اور رسک کی برکتیں اٹھ جائیں گی ابھی اللہ کی خبر ہے اور اس کے مقابلے میں ایک انسان ہے ہم سے بھی تھکا ہوا تو ہمارا تو ریڑی والا بھی اور عقل مند ہے کہ روڑی والا کیا چل رہا اللہ محمد رسول اللہ اور مال سو یہ نہیں یہی پتا چلا تھا کہ کوئی اللہ ہے اور کوئی محمد رسول اللہ ہے اور اس کے نظریے پر سورا ملک لگا ہوا ہے جتنے پیسے یہ اس پہ لگا رہے ہیں وہی غریبوں کو دے دے تو ان کا زیادہ کام بن جائے لیکن یہ دنیا کا دستور ہے کہ مخصوص فاتح کے جسمانی غلام بھی بنتے ہیں اور ذہنی غلام بھی بنتے ہیں. ہماری پوری نسل حکمرانوں کا میں کیا گلہ کروں ہماری پوری نسل وہ غلام بن چکی ہے اور سب کے اندر میں اس مغرب سے جو بات آئے گی وہ لی جائے گی کیوں کہ وہ بڑے سات کی بات ہے قرآن نے کیا, نے کیا کہا میرے رب نے کیا کہا میرے رسول نے کیا کہا آج کا دور بدل چکا ہے جی؟ نہیں میرا رب تو نہیں بدلا دور بدلا ہے اللہ تو نہیں بدلا دور بدلا اس کے خزانے کو نہیں کم ہوئے اس کی قدرت تو نہیں کم ہوئی اس کی طاقت تو نہیں کم ہوئی اس کی ہیبت تو نہیں کم ہوئی اس کے لشکر تو نہیں کم ہوئے اس کی سلطنت تو نہیں کم ہوئی جو وہ یہ اعلان کر رہا ہے جب نا فری بہ لے میرے بندے ایک کام تیرا ہے ایک میرا ہے تم میری مان کے چل یہ تیرا کام ہے میں تجھے ریس کو پہنچاؤں یہ میرا کام ہے دوسرا اگریشن لوگ وخالف کرتے ریس سے تو میرا میری ماننا چھوڑ دے میں پھر روٹی بند نہیں کروں گا وہ دیتا رہوں گا وہ دیتا رہوں گا وہ دیتا رہوں گا تو میرے بھائی اور یہ تو چار ارب ہیں چار سو خرب انسان بھی ہو جائیں تو میرا اللہ کہتا ہے الم احیاء و اس زمین میں نے ایسی بنا دی ہے کہ جتنی مرضی آبادی ہو جائے اوپر زندہ آباد رہیں گے نیچے مردہ آباد رہیں گے نہ زندوں کو رشت کم پڑے گا اور نہ جگہ کم پڑے گی نہ اندر جانے والوں کو جگہ کم پڑے گی دونوں کے لیے میں نے زمین کو سمیٹنے والا بنا دیا ہے یہ ایک قیامت تک ہمارے لیے کافی پروگرام ہے یہ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی پوری کائنات کتنی لمبی چوڑی ہے کوئی سوچ سکتا ہے نہ ناقابل فصور میں نا تھا رپورٹ ہے کہ اگر جو ستارے ہم نے دیکھ لیے ہیں دیکھ لیے ہیں وہ دیکھے ہیں تین کی صدموں سے ستانوے فیصد میں اندھیرا ہے جس کو بلیک ہول کیسے ہیں مان کچھ نہیں آتا تین فیصد میں روشنی ہے اس تین فیصد میں انہوں نے تھوڑا سا دیکھا ہے اور بے شمار ابھی نہیں دیکھا جو انہوں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں ان کی رپورٹ ہے کہ اگر اس دیکھے ہوئے ستاروں کو ہم گننے لگے ایک دو تین چار پانچ تو اس کے لیے تین سو سال کی ضرورت ہے سر گنتی کی کرنی ابھی ان کی رپورٹ ہے سچے جھوٹ ہے ان کی گردن میں پونے کا رسالا ہے پلین اس, اس میں یہ ساری انہوں دی ہے روح رات کے تین سو خرب سال کی ضرورت ہے گنتی کرنے کے لیے سر اس کے اوپر آسمان اس کے اوپر اور سر جنر جہنم یہ سب کچھ میرا الذي خلق ہے انب اللہ خلقی ایام تیرے رب نے چھ دن میں زمین آسمان بنائے ہماری زمین تو اس کائنات میں ایک ایٹم کے برابر بھی مشکل سے ہے ایٹم کا اگلا جو حصہ ہے اس کے برابر بھی مشکل سے ہے یہ اتنی چھوٹی ہے کہ یہ اس کائنات میں جیسے ہماری زمین میں ایٹم نظر نہیں آتا یہ زمین اس کائنات میں نہ نظر آنے والی چیز ہے نہیں نظر آ سکتی اتنی بڑی کائنات ہے ہم جس اس احکشاں کا حصہ ہیں جس کہکشاں میں ہمارا سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں اور یہ ہمارا مزا میں سمکی ہے اس کہکشاں جیسی ہماری چھوٹی سی کہکشاں ہے اس کہکشاں جیسی خربوں کہکشائیں فضا میں گردش کر رہی ہیں اور جو ہماری کہکشاں ہے ہماری ہماری ہماری اس کا فاصلہ فاصلہ سترہ لاکھ نوری سال ہے سترہ لاکھ لائف سترہ لاکھ نوری سال کا مطلب کیا ہے کہ تم سترہ لاکھ سال روشنی کی رفتار سے اڑتے جاؤ روشنی روشنی کی رفتار میں اڑ گا تم تو ویسے زیرو ہو جب کوئی چیز روشنی کی رفتار اڑاتی ہے تو زیرو ہو جاتی جا جا، اس کو وجود ختم ہو جاتا ہے تو چلو فرض کرو تمہارا وجود واقعہ اور تم ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل سی سترہ لاکھ سال اڑتے رہے سب جا کر سترہ تو دشاؤں کا بیس لاکھ بیس لاکھ نوری سال تم ارتے جاؤ جاؤتے جاؤ, جاؤ تو یہ تمہاری چھوٹی سی کہتا ختم ہوگی. تو یہ خرب کہیں کون ہی نہیں میں یہ ساری تفصیل بتانے کے بعد اصل بات ایک بتانا چاہتا ہوں یہ زمین سے لے کر آج کا کیا کائنات ہے اللہ کے سیوا کوئی بھی جانتا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات میں بنائی اس چھ جن میں زمین تو چھ سیکنڈ کا کام تھا اور ایک سے بھی جی ایک تو چھ سیکنڈ کا کام تھا لیکن میرے اللہ کی سنو اللہ کیا کہہ رہا کہہ رہا کل این کمل تک سرو نلفل ارغ مہینے وجعل فيها رواسية من خوفها وقدر فيها أقواتها في اربعة قيام اصطباء للسائلين ثم اصطبى الى السماء وهي الدقانا فقال لها وللربي فيها طوعا وكرها قالت اتينا طائعين فقضاهمها سبع سماواتا في يومين فأوها في كل سماء امرها وضينا السماء الدنيا بمسابيها وخضى ذلك تقدير العزيز العليم فنرى بندہ او میرا بندہ یہ تیرا چھوٹا تھا ذرا زمین کا جانتوں نے رہنا تھا میں نے اس کو بنانے میں پورے چار دن لگائے چار دن اور باقی فل کائنات کو بنانے میں صرف دو دن لگائے دو دن دو دن, دو دن. ساری کائنات کرس لو کلم سات سورے کہ اوپر اوپر چڑھے جاؤ یہ کتنے میں دو دن تو خبا ہند سارا میں نے دو دن میں سارا کھینچ لیا اور جہاں سونے زندگی گزارنی تھی اس پر میں نے پورے چار دن لگائے خلق الارب دو دن میں تو اس کا ڈھانچہ بنایا وقدہ رفیعہ اقوا اور پھر اس کے اندر تمہاری زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی ان کو بھرنے بھرنے بھرنے میں پھر دو دن مزید لگائے چار دن, سی دن, سی دن سی اس دھرتی کو بنانے میں لگائے اور دو دن میں جنت بھی کھینچ دی آسمان بھی کھینچ دیا ارد بھی کھینچ دیا کسی بھی بنا دی لوہ بھی بنا دی قلم بھی بنا دیا تو کہتا ہے روٹی تھوڑی ہو اب گئی آبادی بڑھ گئی جاؤں میں توڑ جاؤں ہاں تو سود سے توبہ کرو تیری زمین سونا ابلیں گی تیرے دریا ابلیں گے تو جھوٹ چھوڑ زنا چھوڑ شر چھوڑ موسیقی چھوڑ ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ ناپتول کی کمی چھوڑ ظلم چھوڑ تو گردے زمین کیسے سگم کی آسمان کیسے برستا ہے یہ تو اللہ ہے یب خطوق علی نہیں شا خیر یہ بات نہیں کہہ رہا تھا کہ ہمارا علم ہمارے حالات کو جوڑتا ہے اسباب کے ساتھ اور اللہ کا علم ہمارے حالات کو جوڑتا ہے اعمال کے ساتھ اللہ یہ جی ذہن بناتا ہے کہ بننا بگڑنا اللہ کا ارادہ ہمارا یہ ذہن بنتا ہے کہ بننا بگڑنا پیسے کے ساتھ ہے اسباب ہوں گے وسائل ہوں گے دھن دولت ہوگی تو ہمارے ہم خوشحال مل خوشحال اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم بدحال حال اور ہمارے برے حال اور میرے اللہ کی خبر ہے تم فرما بردار ہوگے تو تم خوشحال اور تم نافرمان ہوگے تو تم بدحال ولو ان اہل وقت لفتح نیالیہ براط محنت سما ورب جو میں کہہ رہا ہوں قرآن سے بتا رہا ہوں کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ میر پور والے اگر یہ کشمیر والے اگر یہ پاکستان والے دو کام کر لیں ایک ایمان بنانے ایک فخوا بنانے تو میں کیا کروں گا لفتح نیالین براط محنت سما آسمان سے برکتیں اتاروں گا ول زمین سے برکتیں نکالوں گا پر کیا ہوا ولیکن قدر میں نے انہیں ملک دیا تھا الگ کر کے دیا تھا کہ یہاں میرا نام زندہ کرنا ہے تو میں نے ولاسین چند انہوں نے دیا اور گانے بجانے کا اڈا بنا دیا پورا ملک اور سود کا اڈا بنا دیا کا اڈا بنا دیا شراب کا اڈا بنا دیا مجھے ہی للکار لگے میں نے نہیں دیا مجھے ہی للکار نے لگے تو پھر میں نے کیا کیا ولاسین انہوں نے میرا انکار کیا خدن پھر میں نے یہ پکڑا ان کی نافرمانی کر صرف حکمران برے ہوں تو اس سے حالات نہیں بگڑتے پورا آبا جب بگڑتا ہے پھر حالات بگڑتے ہیں حکمران کتنے ہوں گے تیس چالیس لاکھ سورا پاکستان کا حکومتی عملہ ایک کلر سے لے کر صدر تک ایک سپاہی سے لے کر جرنل تک اور ایک سپاہی سے لے کر آئی جی پولیس تک اور ایک کلرک سے لے کر جی ایم تک چیئرمین تک یہ اور چڑھ چھدان کے ساتھ جوڑ لو یہ تیس چالیس لاکھ سے زیادہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سارے بڑے بگڑے ہوئے ہیں بہت بگڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹل چلو پچاس لگا لو نہیں میں کہتا ہوں پچاس لاکھ میں اور ہم پندرہ کروڑ سارے چودہ کروڑ مسلمان بڑے نیک ہوں اور پچاس لاکھ بگڑے ہوئے ہوں تو میرے رب کی عزت کی قسم کہ دھرتی کا ذرہ ذرہ برکتیں اگلے گا اور آسمان کا ذرہ ذرہ برکتیں برسائے گا صرف حکمران نہیں بگڑے تو میں بھی بگڑ گیا ہوں صرف حکمران متقدر نہیں یہ ریڑھی والا بھی متقدر ہے صرف گردر اکڑھانے کو نہیں کہتے میرے ہاں، ہاں، ہاں، ہاں، ہاں، ہاں، سب سے بڑا متقدر تو جو اللہ کو بھی نہیں مانتا سب سے بڑا متقدر کافر ہے اور صرف کافر کے بعد سب سے بڑا متقدر نماز کا نام پڑھنے والا ہے متکبر صرف مالدار نہیں افسر نہیں متقبر صرف دولت والے نہیں اقتدار والے نہیں یہ بھی متقدر ہے کہ جس کو اللہ کہے آ جا اگر نہیں آؤں اللہ کہے ہے اللہ والا اور تو ہاں آرڈر نہیں ہے آرڈر نہیں ہے جیسے یہ آپ کا شادی کارڈ نہیں جاتا شادی کارڈ تو آرڈر کا نہیں ہوتا نا درخواست ہوتی ہے اور پھر آگے جب آپ جاتے ہیں تو آگے استقبال کے لیے دروازے پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں آئیے چھوٹ جائیے پھر ان میں سے ایک جا کر آپ کو کرسی پر بیٹھاتا ہے پھر واپس آ کر استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے لیے نماز کے لیے اگرچہ آڈر ہے نماز تو حکم ہے لیکن جب اس حکم کے لیے بلایا ہے تو آرڈر کا رخ اختیار نہیں کیا حیا ہائبندہ میں پہلے استقبال کے لیے موجود ہوں حیا حالات یہ عربی کا محاورہ ہے حیا حالات یہ ہم کہتے ہیں خوش آمدید خوش آمدید ہم کہتے ہیں مرحبا مالک بن دینار نے کہا چار سی چر اپنی تو کہنے کا جانتے ہو میں کون ہوں جانتے ہوں میں کون ہوں میں جانتا ہوں جانتا ہوں تم سے بھی زیادہ تو میں جانتا ہوں کتےری ابتدا ایک گندا پانی ہے اتنی انتہا ایک مورتار ڈال سڑ جانے والا چپا ہے اور اس کے درمیان میں تو پیشاب پکانے کا ڈھیر ہے یہی تو ہے اور کیا ہے اس زمانے کے برے بھی بڑے اچھے ہوئے تو وہ کہنے کا انتار ہفتہ واقعی سونے مجھے صحیح تک جانا ہے تو اللہ تو کہتے نا چلو تو اللہ تو کہتا ہے چلو ٹھہرا لو آ جاؤ نماز کے لیے ہلیا ہلیا یا حبی جی یہ ہوتا ہے ارب واہ حبی جی حیا ہلا ہیا او او او پھر بھی جو نہیں آتا تو سب سے بڑا متقدر کافر اور کافر کے بعد سب سے بڑا متقدر اللہ کی سدا سے نہ اٹھنے والا ہے کہتا ہے کہ میں تو کسی کا حق نہیں مارتا ہوں میں تو بالکل صحیح کام کرتا ہوں آئے آئے. تو نے رب کا حق مار دیا پھر رب نے اتنے پیار سے تمہیں بلایا اور پھر تو اکڑ کے بیٹھ گیا تو اب میں حکومت کا گلہ کیا کروں اور فوج پولیس کا کیا گلہ کروں ہمارا تو ہوئی والا بھی آگان سے نیوتا ہے وہ بھی ایسے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اپنی ریڑی پر جانے سن رہا ہے قرآن نہیں سن رہا ہے تب میں کیا کہوں بادشاہ بڑے بڑے ہیں فوج بہت بری ہے پولیس بہت بری میں بھی تو برا ہوں جب اکثریت میں اس وساد آتا ہے تب اللہ نظام کو خلاف چلاتا ہے سارا حکمران سب کا خلافت ہے کے بعد پچاس سال کے بعد تو حکمران ظالم سے کوئی کوئی نیک آیا لیکن اللہ کی مدد اور نصرت اور غیر مددوں کے ساتھ ایسے چل رہی کہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کے لشکروں کو اترتا دیکھ رہے تھے حکمران چاہیے لیکن عوام نے حقن رفری جیسے بیٹھے ہوئے تھے ابن السین جیسے بیٹھے ہوئے تھے مقہول جیسے بیٹھے تھے محمد بن واقع جیسے بیٹھے ہوئے تھے ان کی توفیل فتوحات ہو رہی تھی ترکستان پتا ہوا ترکیستان پتا ہوا تو بادشاہ भागा اپنا مال جتنا سمیٹ سکتا تھا وہ سمیٹ کے بھاگا کچھ چیزیں نہیں تھیں ساری تو گئی اس کی بیوی کے پاؤں کا جوتا ایک رہ گیا ایک سمیٹ سمیٹ کے لے گئے تو وہ ایک پاؤں کا جوتا جب بیچا گیا تو ایک لاکھ دینار میں فروخت ہوا ایک لاکھ دینار آج کا ایک ارب روپیہ بنتا ہے تو جب جوتا اتنا قیمتی تھا تو تاج کتنا قیمتی ہوگا جو مالے غنیمت میں آیا جو جوتے کی قیمت بتا رہا ہوں تو تاج کیسا قیمتی ہوگا تو جب وہ تاج آیا نا مالے غنیمت میں تو امیر اشکر یہی سر یزیز بن محلب وہ کہنے لگا سکتے میں نے ابھی کس طرح سنا ہے وہ کہنا کہ چاہوں بھائی کوئی ہے جو تاج سے بے میاد ہو اب نے کہا نہیں جی اس کے حصے میں آئے گا اس کی بڑی موجود ہوگی تو نہیں ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کی سیل ہماری مدد ہو رہی ہے جن دنیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے تو پھر کہنے لگا محمد بن واقع کو بلاؤ تو محمد بن واقع آ گیا محمد یہ تاج مال غنیمت میں تیرے حصے میں آیا ہے مالی غنیمت کٹھا تو تھا تو پانچواں حصہ پیدل माल میں चला جاتا تھا اور باقی سپاہیوں میں में ہو جاتا تھا था سوار کو دو حصے پیدل کو ایک حصہ تو وہ امیر نے کہا یہ تیرے حصے میں آیا ہے وہ کہنے کے کہ مجھے تو نہیں چاہیے میں اس کو لے کے کیا کروں گا کل یہ ہمیں نہیں خبر جب تیرے حصے میں تو یہ لینا ہے اور چیزیں بھی دے دیں تو لے کر باہر چلے گئے تو یزید نے یزید بن یزید میں محل بن ابھی سفر وہ یزید نہیں لوگ سخت پر بیٹھا تھا یہ اور یزید ہے یہ بڑا اچھا سردار تھا اس نے ایک سپاہی پیچھے دوڑایا کہ دیکھو क्या करता تاج کے ساتھ کیا کرتا ہے تو وہ لے کے چلے ٹہنے کی طرف اور سپاہی پیچھے آگے ایک فقیر بھیگ مانگ رہا تھا تاج اس کو دے کے, خدا کے چلے فخت نے بھاگ کے بتایا جی وہ فقیر کو دے دیا تو مجھے پتا تھا یہ سہنے کا کبھی نہیں لے جائے گا اس لیے تو میں پیچھے دہرایا تھا پکڑو فقیر کو فقیر کو پکڑا پھر اسے بہت ساری رقم دے کر اسے کو خشک کیا راضی کیا پھر اس کے تاز واپس کیا تو حکمران سب کا ظالم تھا لیکن عوام الناس اللہ کے ماننے والے تھے اللہ سے محبت کرنے والے تھے تو فتوحات کے سلسلے ولید کے دور میں سندھ پھتا ہوا اور اندرس پھتا ہوا اور ترکستان پھٹا ہوا اور ولید نے جرم کی وہ داغتا میں لکھی ہیں جنہیں سمیٹنا مشکل ہے تو چربی کے ہمارا ہاکم بگڑا ہے میں بھی بگڑ گیا ہم اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کا علم بے خاصا بل بتاتا ہے تو ربیت ربی تو رفت ہوتا ہے بھلے سر دارہ کا کہ میرے بندو میرپور والو پاکستان والو تم میری مان جاؤ میں راضی ہو جاؤں گا میں راضی ہوں گا تو برکت کے دروازے کھول دوں گا پھر میری برکت کی کوئی حاد نہیں خود ہی دیکھ لینا تم نے ایٹمی طاقت باندھ کے تو دیکھ لینا نہ بنتے تو اتنے زلیل نہ ہوتے جتنے تم ایٹمی طاقت بن کے زلیل ہو گئے ہو جب لوگوں نے دیگیں چڑھائیں اور خوشیاں منائیں آپ یقین مانو میں نے اس وقت بھی کہا یہ ضلعت آئے گی کہ اعمال تو بدلے نہیں جن عملوں سے عزت ملنی ہے وہ تو اختیار نہیں کیے یہ ضرور قلت بڑھے گی جو کوئی نجومی کی بات نہیں تھی جو قرآن کی بات تھی ایک اور بات سنو لا مثلاً کریئر چینت ایمینیشن مکم عن من كل مكان اللہ اللہ سنو سنو میں تمہیں پاکستان کا حال سنا کری کریتن کیونکہ ہم اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں کریتن اللہ تو کہ تمہیں ایک بچی کا حال سنا میں اس کا کرنا کر رہا ہوں میں تمہیں پاکستان کا حال سنا میں نے ایک دیش بنایا تھا اور اس میں برکت کی ہر چیز ڈال دی مجھے ایک مکہ میں ایک آدمی ہے یہ اربیات کا ماہر تھا, تھا. مجھ سے زمین کے علم کا ماہر تھا مجھ سے میں اپنے علم پر آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان جب بھی زمین دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں تو میں نے ایک بچی بنائی تھی بڑی اچھی بنائی کہ لوگ اس میں میرا شکر ادا کریں میری اتاد کریں گے میری مان کے چلیں گے لیکن کیا وہ کب فرق پہ الحمد اللہ وہ زالے میرے ہی ہو گئے مجھ سے سر میں نے کیا رضا اللہ سلو بے بل خوب سے بنا کر ملنا میں انہیں دھوپ کا لباس کہنا تھا پکڑ نہیں لایا دھوپ کا لباس زرعی ملک ایسا زرائی ملک کہ جس جیسی زمین دنیا میں کسی کے جس جیسے خوشبودار پھل پھول دنیا میں کسی خطے میں نہ چلتے ہوں میں چھ بڑے اعظم خوش سر میرے کو زمین کا علم نہیں ہے لیکن میرے پاس مشاہدے کا علم ہے میں چھ بڑے اعظم کھڑا ہوں میں نے ایسے ذائقے دھرتی میں کن ہی دیکھتے ہیں زمین غلط اگلے اور آسا ختم ہو جائے کبھی حکومت کا قصور ہے نہیں نہیں نہیں تمہارا قصور ہے میرا قصور ہے حکومت بھی مجرم ہے میں بھی مجرم ہوں چوروں کے چور خاتم آئیں گے ظالم پہ ظالم آئے گا چور پر چور آتا ہے ادھر جنید بغدادی صدر بنا دو شیخ عبدالقادر جیلانی وزیر اعظم بنا دو اللہ کی قسم اللہ کا نظام نہیں بدلے گا اگر عمل یہی ہے جو ہو رہی ہے اے اے رشوت دھیانت رشوت خیانت یہ نظر آ رہی ہے لیکن جو اور عذاب کر رہے ہیں ایک شخص نے اگر پوچھا جبری بھی آئے انسانی شکل میں یا رسول اللہ سہمت کب آئی آپ نے کہا اللہ کو پسند مل مسول انحد عالم صاحب دنیا میں کوئی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی تو پھر وہ کہنے اخبار نے ان امارا کہ کوئی نشانی بتا دی کہ ہم نے پتہ چلے کہ کیا آ رہی ہے آنے والی ہے تو آپ نے فرمایا ان کلیزلی احمد اور اب جب تو کہ اولاد ماؤنٹ سے نوکر جب تک سلوک کرتی اور خاص طور پر بیلٹیوں کا نام یہ ام و تو ہب بتا کہ جب تو یہ دیکھے کہ بیٹیاں بھی ماؤ کی نافرمان ہو گئی بیٹوں سے تو ہوئی جاتی ہے کبھی بدتمیزی جب تو یہ دیکھے کہ بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو گئی ہیں اور عرب سے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں تو سمجھنا کہ قمت آ گئی ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکوا میں سن رہا تھا بہت نہیں بہت نہیں اور اس کی ماں پرت سے آنسو ایسے جب سے آنسو میں سے آگ کی جو کائنات کو جلانے والی تھی ایم الامت رب صحا اور تو دیکھیں کہ دیکھنے تو ماں کی بیشتی کرنے لگ جائیں گے تو گھر سمجھنا کیا مت گئی فوج نے ملک بگاڑ دیا پولیس نے ملک بگاڑ دیا نہیں ہم سب نے بگاڑ دیا یہ نوجوانوں نے بگاڑ دیا انہوں نے باپ کے گریبان پھاڑے اور ماؤں کو نوکر کی طرح ٹکرا کر دیا تب میرے اللہ کا نظام بدلاؤ اور اللہ کی رحمت کی نظر ہٹ گئی اور نہ یہ حکومت کے وقت ہے کہ لوگوں کو نیک بنا دیں نہ یہ حکومت ہوں. حکومت نظام بناتی ہے انسان نہیں بناتی انسان ندیوں نے بنائے اور ندیوں کی ایک محنت ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے حکومت کیا کر سکتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سعودی حکومت نماز کی پابندی کرواتی ہے مدینہ منورہ کی مسجد نروجی جہاں میرا محبوب صاحب جس کی برکتیں ساتھ موجود ہر نبی گیا اپنی برکتیں لے گیا میرا نبی جانے کے بعد بھی برکتیں چھوڑ گیا ایک بدو آیا آ سبھی رکھنا سولہ میں خبر پہ کو چھوڑ دیا نہیں تھا کھلی سے قبر وہ بیٹھے پڑھ رہے تھے ایک بدو آیا اپنی منٹری کو بیٹھایا پر گھر کا حق یا حقوق اللہ پیشتی ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے جَعُوكَ اللَّهَ اللَّهَ تَوَّابَ <الرَّحِيمَة> یا رسول اللہ آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ تیرے امتی اپنی جان سے ظلم کر کے تیرے پاس آ جائیں اور تیرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگی اور تم بھی ان کی سفارش کر دے تو میں انہیں معاف کر دوں گا تو یہ آج پڑھ کے کہیں گے جو ٹوٹا مستقب کریں گے ضرور دیں یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا احرار کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں تو مجھ بخش کریں گے اور آپ کو میں اپنے رب کے دربار میں بناتا ہوں کہ انیا رب میرا رب مجھے معاف کر دو اس کے بعد اس نے چار پیر پڑھے کبھی تمہیں اللہ لے جائے آپ تو تم جہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے نا وہاں کھڑے ہو کے دیکھنا ایک ستون ادھر ہے اور ایک ستون ادھر ہے اور اس کے بیچ میں وہ جالی ہے جہاں نشان بنا ہوا ہے قبر مبارک کا آپ کی قبر ابو بکر کی اور عمر کی اس کے ساتھ دو رہے ہیں وہ دو شع ان ستونوں پر آج بھی لکھے ہوئے اور دو کتابوں میں موجود ہیں اس میں وہاں بیٹھے بیٹھے یہ چار شعر پڑے یا قید رمن دقسل دفا ہو فقا بندن کئی بہین نرخا ابل اکمو یہ پہلا شیر ہے نفسل سزا بہن بہن تفا سے جس کے قبر میں جانے کی وجہ سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا جس کے قبر میں جانے کی وجہ سے اندر بھی خوشبو پھیل گئی اوپر بھی خوشبو پھیل گئی میری جان قربان ہو میری جان قربان ہو اس قبر پر اس مقام پر جس میں آپ آرام پر مارے کہ آپ کے ساتھ آپ کی رحمت بھی ہے آپ کی عطا بھی ہے آپ کا یوڈ کرم بھی ہے یہ دو شیر کون لینا دو اور شدر کے تیر جیسا آدمی یہ واقعہ نکل کر رہا ہے الذی سورجا سفات الرا سے اگامہ بل قدموں پورات میں آپ کی شفاعت کے بغیر نہیں گزر سکتا اور بارش تلوار کو تیزار کون پار کرے گاندھی مجھے تیری شفاعت چاہیے یا رسول اللہ لا ہر السلام علیکم ما جر القلماری کا قلم لکھتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے اور یہ کہہ کر کو اتم اور آسمکس و چل دیا آبر رحمت صلی اللہ لے تو نیند آ گئی کبر پر بیٹھے بیٹھے تو اللہ کے رسول کی زیرت ہوئی تو آپ نے فرمایا آکبھی کچھ جاؤ میرے, صحاب، میرے میرے امتی کو پکڑو اور اسے جا کر کہو تیری فریادیں پہنچ گئی تو تیرے رب نے تیری بخش کر دی اے یہ وہ مسجد ہے جس کا ایک ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے یہ ممبر ہے رسول اور وہ آپ کا گھر آپ نے کہا وہاں میرے گھر کی دیوار سے لے کر میرے ممبر تک یہ حصہ جنت کا ٹکڑا ہے من اور جنت اور سعودی حکومت نے کا نواز لال میں ایک جگہ عربوں میں بیان کر کے اثر کی نماز کو واپس آ رہا ہوں اور ادھر پولیس کہہ رہی نماز نماز نماز تو ایک نوجوان اٹھا اور اس نے دکان کا شٹر نیچے جلانا شروع کیا اور وہ پولیس والے کو بھی دیکھ رہا ہے اور شٹر نیچے جا رہا ہے جب پولیس والا آگے چلا گیا تو وہ اندر گھس گیا اور شٹر اوپر سے بند کر لیا وہ حکومت تو مسجد ندوی میں نماز نہ پڑھا سکی یہاں کیا پڑھے گا حکومتیں نظام بنا سکتی ہیں انسان نہیں بنا سکتی انسان ندیوں کی ذہنیت سے بنتے ہیں اور وہ کافی محنت سے بنتے ہیں میں تمہیں تاکہ داکت ڈاکٹر بنا سکتا ہوں بن جاؤ ڈاکٹر بنو گردنے اڑا دوں گا یہ ممکن ہے یہ بات میں تمہیں انجینئر بنا سکتا ہوں کل تک جاؤ اور انجینئرنگ کی ڈگری تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے میں تمہیں پھانسی کو دوں گا جیسے یہ مداخ बन जाएगा بن جائے گا کہ کیسا پاگل آدمی نہیں کہہ رہا ہے کل تک ڈاکٹر بن جاؤ اور کل تک انجینئر بن جاؤ یہ اس سے بڑا پاگل پن ہے کہ میں کہوں کل تک تم سارے نیک بن جاؤ ورنہ میں تمہیں چوری پہ لٹکا دوں گا کہ نیک بننا تو ڈاکٹر بننے, بننے سے بھی مشکل کام ہے اچھا انسان بننا تو ڈاکٹر اور انجینئر سے بننے سے بھی مشکل کام ہے ہے اللہ کا شکر ہے ایک ہمدرد ڈاکٹر ہے وہ آنکھوں سے روتا ہے کہ آج کا ڈاکٹر انسان بھی جانور ہے آنکھوں سے روتا ہے کہ یہ کیسے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور کیسے لوگوں کو پھول سے پھیلتے ہیں تو ڈاکٹر بننا کون سا مشکل کام ہے انجینئر بننا کون سا مشکل کام ہے مشکل کام ہے پچیس سال محنت کرو پھر ڈاکٹر بنو گے پچیس سال محنت کرو پھر انجینئر بنو گے تو غلام رسول نہیں بن جاؤ گے دی. دین نافذ کر دو ترب قائم کر دو ایسے بھی کبھی ہو یہ تبلیغ کا کام اس بات کی محنت ہے کہ خود محنت کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس زندگی کو سیکھو معاشرے میں نیتی آئے گی میرا اللہ حالات بدلے گا تمہیں اس لیے تباہ نہیں ہوں کہ وہ کمزور پڑ گئی قوم میں اس وقت دباؤ جو اپنے اقتدار پر تھی اور زمین کا زلزلے نے پکڑا سمندر کی موجوں نے پکڑا آسمان کے پانیوں نے بہایا کی پرست نے ان کے کلیجوں کو پھاڑا پتھروں کی بارش کی انہیں کیما کیما کیا جب وہ پوری طاقت پر ہر جب ڈوبا ہے تو کمزور تھا قو میں کو ہوا نے اٹھا کے پھینکا تو کمزور تھو قوم سمود ہلا کوئی تو وہ کمزور تھے قوم ندیل پوری دنیا کی ندیوں پر کھادے ہو چکے تھے وہ کمزور تھے نہیں نا پروان تھے نا پروان تھے تو میرے بھائی قرآن کا نظریہ ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے کہ اپنے عمل ٹھیک کرو تو میں تمہارے لیے دنیا بھی جنت بناؤں گا آفرت بھی جنت بناؤں گا اگر تمہارا عمل بگاڑا ہوا ہے تو جس کو مرضی لے جاؤ اور جو مرضی چلا جائے اچھا تو اس نے کروانا ہے تو ہم خود کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے سب کو اللہ کے سامنے رونے دھونے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں اسلام کو ایمان کو لانے کی ضرورت ہے یہ ذاتی محنت سے ہوگا یہ میرے نافذ کرنے سے نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا نبی کے بیٹے کافر ہو گئے سامنے آنکھوں کو ڈوب گیا نور علیہ السلام کا بیٹا تینانافذ کرنے سے نہیں محنت کرنے سے اسے تبلیغ میں بھائی محنت کرو پھر یہ دن کی حیثیت ہے حالات آئیں گے چل جائیں کبھی صبح آنے سے روکی کبھی دن جلنے سے روکا کبھی شام آنے سے روکی گزر گیا کسی کی روٹی کٹی کسی کی ہنسی کرتی پر کٹ امام موسا کاجم کو رحمت اللہ علیہ کو ہرو اکیل میں قید کر دیا كنانا اشتر جول متى سطر جسال دو جملين رين حارون جب جبر كتور جرس بيان ما ينقضين عني من يوم البلاء اللي انقضى عنك في يوم الرقام حتى نقضي الى ليس له انقضى ايه میری پید کا دن اکٹتا ہے میری شاہی کا دن بھی کٹتا ہے اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جو رک جائے گا اور نہیں کٹے گا اور اس دن میں تم سے پوچھ لوں گا کہ مجھے کس جرم میں جیل میں ڈالا تھا دن تو ڈھل جاتا ہے ہاتھ دیکھ جاتی ہے جوانی ڈھل جاتی ہے درد نہیں جاتا رہا, تو جان چلی جاتی ہے لیکن میرے بھائی ہو اگر موت کے بعد اللہ ناراض ہو گیا اس دکھ دکھ درد کا علاج کیا کروں گا میں صبح میں ہاتھ جوڑ کروں گا اللہ سے سلح کرو اللہ سے صلاح کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس گنجو اپنا شعار بناؤ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت کریں اس کے لیے اللہ کی راہ میں پھرو اور پھرو اور مسلسل پھرو یہ مہینے میں تین دن یہ سارا میں مجمع صرف اتنی نیت کر لے کہ ہر مہینے تین دن لگانے لیں صرف اتنی نیت آپ کر لو میں زیادہ آپ کہیں کہہ رہا ہوں چار مہینے نہیں کہہ رہا ہوں چالیس دن نہیں کہہ رہا ہوں صرف ہر مہینے تین دن آپ لگانے لیں آپ کی زندگی میں بلاو ہے تو اتنی تو محنت کر لو ٹھیک ہے اور جو آج تک نام فرمائیں گے پہ توبہ کر لوں تو اللہ سے صلاح ہو جائے گی ٹھیک ہے میں توبہ کی منت بھی کرتی ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر تو کہو تو یا اللہ میری توبہ پھر تو کہو تو یا اللہ میری توبہ تو تو اللہ, تو تو اللہ, اللہ قبول بول فرما لے اب اگلے مہینے پانچ کی شام سے اپریل اس اجتماع شو ہو ہے اس اجتماع میں خود بھی آؤ آو اور ان کو بھی لاؤ اور جماعتیں بن کر اللہ کی راہ میں نکلو یہ نکلنا آہستہ آہستہ آہستہ ان شاء اللہ پوری زندگی کرو اللہ کی طرف تجھ کی طرف گھیر لے گا جب منزل کی طرف قدم اٹھ رہے ہو تو ہوں تو چاہے آہستہ ہوں چاہے تیز ہوں یہ تو اطمینان ہوتا ہے تو گھر جا رہا ہوں بس پہ لٹکا ہوا جا رہا ہے اور اس اطمینان ہوتا ہے گھر جا رہا ہوں کون جاؤں گا چھت پہ کیا ہوا ہے اطمینان ہوتا ہے کون جاؤں گا اور راہیں اور منزل ہی کھو چکا ہو اور نشان منزل بھی نظر نہ آ رہا ہو گاڑی پر راٹے بھرتی جا رہی ہو وہ اللہ کی رسم اندر میں بے فرار اور بے چین ہوتا ہے کہ منزل کا نہیں پتا منزل کا نہیں پتا تو اللہ کی طرف چلتے ہوئے زندگی میں سکھ ہو یا دکھ ہوگا اندر میں چین ہوگا سکون ہوگا یہ سارا مہینہ اس کرے اور ہر مہینے ان میں انشاءاللہ دیکھئے نا بھائی اور ایک نماز کی پابندی ماں باپ چندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت کما لو مر گئے ہیں تو ان کے لیے ایسا لواب کر کے جنت کما لو اکٹھا ہزار سے بڑا گناہ ہو گیا ساتھ میں سب تیری ماں چندہ ہے تبھی مر گئی ہے تیری خالہ زندہ کا جیا اس کی خدمت کر ماف ہو جائے تو بھائی ساری نیت کرو اللہ سے مانگو سننے سے بالکل اگر مانا, مانا تاریخ صاحب دامد ہم بیان فرما رہے تھے تیار کردار کارڈ پہلی سینٹر صدر سینٹرا فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین یاد رکھ فون نمبر فائیو ایٹ ون ن زندگ ہے جو گزر پیری زندگی ہے بہو زندگی بس میری زندگی ہے زندگی بند زندگی ہے جو بخود دل گسرے وہ کیا دن ہے وہ کیا زندہ دن ہے جو بخیر گسرے بو کیا سل دن ہے بو بولا لگ ہے دوسرے زندگی ہے جو دین بندگی ہے بو تیری جو ہے جو ہے Thank <laughs> you. دو گس یاد نہیں